اللہ نحمد و نستعینه و نستغسره و نؤمن به و نتوکل علیه و من سروریہ حسنا و نسیجات عمالیہ من یهده اللہ فلا مؤمن للا ومن یم من فلاہا دیلا و نشهد لا الہ الا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ وحده لا شریک لہ ونشهد أن صيدنا ومولانا محمدا عبد ورسوله اللهم صلى وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من الله الرحمن الرحيم وهو الذي أمشأ لكم السمع والأبصار والأفئلة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحكرون واہ اللہ مختلاف اللہ عظیم العالمين اور وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنائے تمہاری سماعت، تمہاری بسارت اور اکلو فہم شعور کی قوتیں تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو انسان کو سمجھنے کے لیے وہ جو ہوا سے خدشہ ہیں دیکھنا سننا پھر یہ کچھ دیکھے سنے کو پروسیس کرنا اس کا نتیجہ نکالنا اللہ نے یہ ساری نعمتیں اس لیے ادا کی کہ انسان غور کرے اپنے وجود کے بارے میں کائنات کے بارے میں اپنی ابتدا اور اپنی انتہا کے بارے میں اس کا انجام کیا اور پھر اس کے بعد جو رستہ اسے بھلائی کا نظر آئے اس پر چلے یہ تو ہے شکر لیکن قلیل ما تشکرون تمہارے اندر بہت تھوڑے ہیں وہ جسے اللہ نے فرمایا و قالیل مشکور میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار یعنی ہم ان نیٹوں کو دنیاوی طور پر تو استعمال کرتے ہیں یعنی دنیا کے فائدے اور دفعے کے لیے تو ہمیں پتا ہے یہ نوکری اچھی ہے دوسری جگہ اس سے اچھی مل رہی ہے تو ریزائن کر دوں میں ان اس کام کے لیے تو ہم اپنی سلائٹوں کو استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے تو آخرت کے فائدے کے لیے دین کے لیے تباہ نہیں کرتے اور یہ اصل میں ناشکری اللہ نے اس لیے ادا کی اور یہ بھی ایک حجت ہے جس طرح نبوت ایک حجت ہے اسی طرح اپن و شعور بھی ایک حجت ہے دنیا میں تم باقی کام سوچ لیا کرتے تھے فلاں جگہ میرا فائدہ ہے لیکن آخرت کے لیے تم نے نہیں سوچا اور پھر یہ کہ وہ آدمی جس کو اللہ چالیس سال کی عمر دے دے چالیس سال کی عمر پفتگی کی ہوتی ہے اس سے پہلے تو اکثر و بیشتر انسان اپنے جذبات کا غلام ہوتا ہے نفرت ہے محبت ہے خوشی ہے اور بہت سے جذبے ہیں حسد ہے رشک ہے انسان ان کے تحت حرکت میں آتا ہے لیکن چالیس سال کے بعد انسان کے اندر ایک ٹھہراوا آ جاتا ہے وہ کوئی ایکشن لینے سے پہلے سوچتا ہے اس کے اواقع پر غور کرتا ہے اس کے سائڈ افیکٹس آفٹر افیکٹس جو ہیں ان پر غور کرتا ہے تو چالیس سال جس کو اللہ نے عمر دے دی اس پر ایک اور اطلاع میں اجت ہو گیا یہ تو بالا اشودھا وہ اپنی پختگی کو پہنچ گیا اس سے پہلے تو بالا اس کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ تھا کہ جی میں ایک جذباتی آدمی تھا جوانی دیوانی ہوتی ہے غلطی ہو گئی ہے لیکن یہ کہ جس کو اللہ نے چالیس سال کی عمر ادا کر دی تو اصل میں اس سے مراد یہ عقل و فہم اور عقل و شعور کی پختگی مراد وہ اللہ ذرا تم سے لاکھ تو اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر بکھیرا ہے پھیلایا ہے ایک والد کی اولاد ہو تم پھر اللہ نے کس طرح کہاں سے قبیلوں کو مجبور کیا ہجرت کے لیے وہ نکلے ہم اللہ کے مجبور کیے وہ یہاں آئے نا اگر ہمیں وہاں پاکستان میں ملتا اتنا جتنا یہاں ملتا ہے تو پاگل تھے ہم یہاں آتے رہنے کے لحاظ سے یہ ملک کوئی آئیڈیل تو نہیں ہے نا اپنے یہاں تو وہ بات ہے کہ یہاں کی پوری سے وہ آتی وہاں کی اچھی ہے دو مہینے جب ہم آپ جاتے ہیں وہاں چھٹی اور واپس آتے تو کتنی حسرت سے دیکھتے ہیں اپنے وطن پر اور جب سال دو سال کے پاس جاتے ہیں تو کتنا پیار آتا ہے اپنے وطن پر ہم کیوں یہاں آئے بہن بھائیوں سے کٹے ہوئے ہیں بچوں سے کٹے ہوئے ہیں پھر یہاں کے کالی اتنے ساتھ آپ اپنے بچے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اللہ تو ان تو اصل میں یہ مجبوری اللہ نے رکھی بہت سے کباڑ کے اندر ایسے ہلاک پیدا کیے لوگ مختلف جگہوں سے نکل کر مختلف جگہوں پر گئے اور یہ ہے اصل میں پھیلانا ہم نے تمہیں زمین میں بخیر دیا تاکہ پوری زمین آباد کرو تم وہی رہی ہے تو جب اکٹھا کرنے کا معاملہ ہے تو وہ اکٹھا بھی کر لے اس میں اسے کوئی دقت پیش نہیں آئے گی واہ اللہ جی یوش جی اور وہی ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے پھر زندہ رکھتا بھی ہے وہی امید اور مارتا بھی ہے جس طرح زندہ رکھنے کا ذمہ اللہ کے ذمہ یا اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں زندہ رکھے چاہے کوئی کتنی بھی کوشش کرے ہمیں مارنے کی کوئی نہیں مار سکتا اس لیے کہ ہمیں زندہ رکھنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے بالکل اسی طرح ہمیں مارنے کا ذمہ بھی اس کا ہے اور جب وہ مارنے پر تول جاتا ہے تو پھر ہم کوئی روک ہی نہیں سکتا بولا کن تم کھی بروجی مشاہی تھا تم کتنے بھی صاف پیروں میں رہو تمہیں اپنا باڈی کا مار دے گا اس طرح نہیں ہو پا ہے اس نے رکھا تو آبادت کے لیے تھا اور ان میں سے اکثر لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے تو جب موت لکھی جاتی ہے تو وہ چیز جو انسان نفع کے لیے استعمال کرتا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتی انجیکشن لیتا ہے طاقت کا اور وہ ریئیکشن کا جاتا ہے آدمی وہیں گرتا مار جاتا اسی طریقے سے ہو تو جہاں خالی اب جی کشتا لڑ گیا ہے اور ساتھ مر گئے تو زندگیا زندہ رکھنے کا اور مارنے کا اگر اس نے ذمہ نہ دیا ہوتا ہمیں زندہ رکھنے کا بھی یقین کریں ہم کبھی بھی زندہ نہ ہو اتنی چیزیں ہمیں مارنے پر تلی ہوئی ہیں کہ ہمارا زندہ رہ نہیں موت جائے مراؤ کلاف لہری بند نہار اور یہ جو رات کو دن کا اولٹ پھیر ہے یہ اسی کے قبضے قدرت میں یہ کیوں کہا گیا تم ایسے کوئی پیسے والا رات آنے سے روک نہیں سکتا کہ غریبوں کے تو چلیے عمر بڑھتی رہے میں وہ جو ہے اپنی زندگی کے وہ جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے اس کو اسٹل کر دو میں سدا جوان رہوں کوئی ایسا نہیں رات اور دن غریب پر بھی آتے ہیں امیر پر بھی آتے ہیں اس کی زندگی بھی گھٹ رہی ہے جو پیسے والا جو غریب ہے اس کی بھی اسی طرح سے گھٹ رہی ہے تو اس لحاظ سے یا تو تمہارے پاس یہ طاقت ہوتی کہ تم کسی طریقے سے یہ کاروائی رکوا دیتے رات اور دن والی کم از کم اپنے لیے تو چلیے کوئی تمہیں مہلت مل جاتی ہم نے تمہارے مقدر میں سات سال لکھے ہیں اور تم فائل روکوا دیتے پیچھے ایسا ممکن نہیں تو اس لحاظ سے جب یہ تمہارے بس میں نہیں ٹائم کا انتظار نہیں کرتا تو بہتر یہ نہیں کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ یا تو اسے روک سکتے ہو تو روکو نہیں روک سکتے یہ پگھل رہا ہے برف کی طرح دو جو مثال دیتے ہیں بازار میں کوئی صاف برف بیچ رہے تھے کھڑے اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ پگل رہی ہے کوئی خریدے نہ خریدے ان کی تو اصل بھی ڈوب رہی ہے تو انہوں نے شور کرنا شروع کرتے کوئی اللہ کا بدلابا جی لے جا پانی کو اپنا ٹھنڈا کر لیں تو اس لحاظ سے یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے اور ابھی کا ایک مقبلہ ہے اندر تشہور رہتا عوام یہ جو مہینے اور سال ہیں یہ اصل میں قبر کی سیڑھیاں ہیں یوں سمجھتے کہ اللہ نے جس طرح وہ زیبرا کے اوپر ہوتا ہے نشان لگے ہوتے ہیں ایک ایکسپید اس طریقے سے اللہ نے قبر کی سیڑھیاں ذرا خوبصورت بنا دی ہیں ایک کالی بنا دی ہے ایک سید بنا دی ہے کسی کی زندگی ختم ہو جائے کالی سیڑھی پر اس کا پاؤں ہوگا آگے قبر آ جائے گی رات کو نہیں مر جاتی ہو سکتا کسی کا اس سفید سے پر ہوگا جن کو اس کی جان نکل جائے گی آگے قبر آ گئی تو انڈیا کا شبور ہے یہ جو سال اور مہینے ہیں یہ اصل میں قبر کی سیڑیاں ہیں اور ہم قدم با قدم قبر کی طرف جو ہے وہ اتر رہے ہیں قبر میں جا رہے ہیں یہ ہے ولا اختلاف لے لیول یہ رات اور دن اس کے دستے قدرت میں ہے اصلات آخل تو کیا تم پھر اقل سے کام نہیں ہے کیش کروا لو ان سے کوئی فائدہ اٹھا لو نہ او بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو ان سے پہلے کہتے آئے کالو ایجا مثنا وکنا تو آب و ایزام لب کہنے لگے کیا کہ جب ہم مر جائیں گے وہ کنہ اور ہم مٹی بن جائیں گے وہ اور ہڈیا بن جائیں گے آئنالب اب روس تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے سوال ہے جو انٹلیکچل اس وقت سے اٹھایا کرتے ہاں باپ پڑھے کے آدمی ہیں فزکس بھی پڑھی ہے آپ نے بلکہ فزکس میں چوتھا اصول آپ نے دے دیا ہے پھر بھی آپ مانتے ہیں کہ یہ مٹی جو اٹھ کر بیٹھ جائے گی اور فنگر پرنٹس بھی اسی طرح بن جائیں گے اس اور وہ یہ میموری دوبارہ جو ہے وہ وہیں سے شروع ہو جائے گی جہاں اسٹیل ہوئی تھی کیا آپ مانتے ہیں چیز کو عقل مانتی ہے یہ عقل اس وقت بھی ہوا کرتے یہ آج نہیں لا رہا جاقب ان حاجا یہ جو وادے ہم سے ہو رہے ہیں، یہ ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتے رہے یہ تو پرانوں کی کہانیاں ہیں یہ پرانی کہانیاں ہیں یہ پرانے افسانے ہیں جو وقت گزارنے کے لیے برے سنایا کرتے تھے مولویوں کے پاس اور کچھ ہے نہیں لہٰذا یہی دراتے رہتے ہیں کہ جی بھائی پھر اٹھو گے اور پھر یہ ہوگا وہ ہوگا تو امن شیم آپ ان سے پوچھئے کہ یہ زمین اور جو کچھ اس کے اوپر ہے یہ کس کا ہے سیف اگر تم میں معلوم ہے جان کے تمہارے پاس علم ہے تو یہ بتاؤ کہ یہ سارے کس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور کس نے انہیں پیدا کیا ہے سیف اللہ تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کافت کے حص میں وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے ایسی بات نہیں وہ اللہ کو مانتے تھے فرشتوں کو مانتے تھے اسی لیے تو مطالبہ کرتے تھے لنجا حل ہمارا کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا ہٹو بچوں کہنے کے لیے اور اگر اللہ کا ہمیں آدار دینا تو ہم پر فرشتے نازل کرتا فرشتوں پر بھی ان کا ایمان وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے پھر یہ کہ اللہ پر ان کا ایمان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا اس کو چھوڑی عبداللہ ابن ابئی مناسب رئیس و تین اس کا نام اسلام سے پہلے بھی عبداللہ تو اللہ کو مانتے تھے حج بھی کرتے تھے زکات بھی دیتے تھے پھر مسئلہ کیا تھا جس کو درست کرنے کے لیے نبی تشریف لائے وہ اصل میں اللہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے پارٹنر بنائے ہوئے کہ یہ ہماری اللہ کے آگے پہنچاتے وہ چیز ہے کہ جب یہ سارا کچھ اللہ کا ہے تو پھر کوئی دوسرا کہاں سے آ اس کے اندر دخل دینے والا کل اثرات اگر کروں تو آپ بن سکے کیا تم سمجھتے نہیں کل مر اور کش سماوات اس کا بیوہ ان سے کہیے کون ہے سات آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رنگ سیفول ان تو کہیں گے اللہ کل آفالات اتہ تو آپ چکی سے تم ڈرتے نہیں جب ہر چیز اس کی ہے چیز میری ہو استعمال کا آتھ کسی اور کو دیا جا سکتا ہے یہ مانتے سب کچھ اللہ کا ہے پھر یہ تمہاری عقل کس طرح مانتی ہے کہ اللہ نے اس کے استعمال کی کسی اور کو اجازت دے دی ہے کل آفالات اتہ کہو کیا پھر تم ڈرتے نہیں کل مم بلا نہیں مارا پھول تو کل لے ان سے پوچھو کس کے دستے قدرت میں ہے ہر چیز کا اختیار ملکوت اللہ نے کوئی پورٹ فولو بانٹے نہیں پر سبحان اللہ دیا مراپوت کل نے اس نے تمام کرم دان اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں وہ پیدا بھی کرتا ہے یہ بھی اس کے دستے قدرت پیدا کرنے کے بعد مارنے کا کنٹریکٹ اس نے کسی اور کمپنی کو نہیں دے دیا یہ کنٹریکٹ بھی اس کے پاس یہ پورٹ فولو بھی اس کا ہے وہ وہی مارتا ہے پھر پیدا کرنے کے بعد مینٹیننس کا ٹھیکہ اس نے کسی اور کنسلٹنٹ کو نہیں دے دیا یا سب کانٹریکٹر کو نہیں دے دیا رس تو ہوا یشتین جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہی مجھے چھپا دیتا ہے مینٹیننس کا جو ہے وہ بھی اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے قلم دان کسی کے ہاتھ سے اس نے نہیں جاتا اس کے پاس یا تو رزق رزک کا جو میں یہ تھا ہوا یا وہ ہے جس کا ریزلٹ جاتا ہے بڑھا دیتا ہے جس کا چاہتا ہے ناپ توڑ کر دینا شروع کر دیتا ہے تو اس لحاظ سے کل مان گیا نہیں مالا پو تو کلین ان سے پوچھو ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے اس نے کوئی کیبنیٹ نہیں بنائی ہے کہ اس کے اندر اس نے زیر خرچہ بھی اور زیر داخلہ پہل بھی رکھ نہیں ہے سارا کچھ اس کے ہاتھ میں وہ یو جیرو والا یو اور وہ پنا دیتا ہے اس کے خلاف پنا کوئی نہیں دے یہ ہے اصل بات وہ بچانا چاہے تو ہر کسی سے بچا سکتا ہے اور جب وہ ناراض ہو جائے تو پھر امریکہ کا ساتواں بیڑا بھی آپ کو نہیں بچا سکتا جب وہ آپ کے خلاف ہو جائے تو پھر کوئی پناہ نہیں دے سکتا وہ جی وہ پناہ دیتا ہے وہ بچاتا ہے بلا یو جان وہ اس کے خلاف کوئی پھر بچا نہیں ان کو تم تالا اگر ہو تم جانتے چاہے اقولون اللہ تو کہیں گے اللہ یعنی یہ سارا کچھ اللہ کرتے ہیں انہیں نہیں مانو کچھ اللہ تو شہروں کے ان سے بہت امداد جادو کہاں سے ہو رہا ہے آپ دیکھیں نتیم بات یہ ہے کہ وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے ہیں। اللہ نے بات انہیں پر پلٹ تھی جو تمہیں ہر چیز کی حقیقت بتا رہا ہے وہ تو تمہیں جادوگر نظر آتا ہے جنہوں نے تمہاری آنکھیں بندی ہوئی شر تمہیں خیر کر کے دکھلاتے تمہارا برا تمہیں بھلا کر کے دکھاتے وہ تمہیں ٹھیک نظر آتے حالانکہ جادوگر تو کون ہے جادوگر کیا کرتا ہے ایک چیز چلتی نہیں ہے مگر وہ آپ پر اپنے اس جادوگر مشمرزم کے ذریعے اثر کر دیتا کہ نہیں یہ سب ہر چیز چیز حرکت کر رہی ہے جادو اس کا نام ہے چیز کی اصلیت کو بگاڑ دینا وہی معاملہ وہ لوگ کر رہے تھے بل اتنا ہک کے وہ نہملہ اصل بیماری یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے لے کر آئے ہیں حق اور یہ ہیں جھوٹے اب سچ اور جھوٹ کا اسی طرح سے جب یہ ملتے ہیں تو اسپارک ہوتا ہے جس طرح وہ نیگیٹو پا رہے دونوں تاروں کو ملا دیا حق جب آتا ہے تو باطل تو پھر کھولنے لگتا ہے بلکہ بل نب دے تو بل حق ہم حق کے ہتھوڑے سے باطل کو مارتے اور حق کی چیزیں سے باطل کے با کرتے فیدما تو وہ اس کا دماغ نکال دیتا ہے تو ایک کھوڑاؤ تو پیدا ہوتا ہے پھر اللہ نے مثال بھی دی ہے کہ یہ کھوڑاؤ ضروری ہے وہ لوگ جو اوپر سے بڑے متقی نظر آتے ہیں ان کے اندر کا یہ خبر باہر آنا بہت ضروری ہوتا ہے اللہ نے فرمایا دیکھو جس طرح سیلاب آتا ہے تو پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے پورے پانی کو جھاگ نے گھیرا ہوا ہے لیکن یہ کہ وہ جھاگ آخر میں کہیں ختم ہو جاتی ہے اور فائدہ مند چیز رہ جاتی ہے پھر اللہ نے مثال بھی دیکھو جس طرح تم زیور سونا اسے تم پگلاتے ہو تو اس کے اندر بھی گند وغیرہ ہوتا ہے وہ نکال دیا جاتا ہے اور پیور سونا جو باقی رہ جاتا ہے یہی معاملہ ہے کہ باطل کھول کے بیٹھ جاتا ہے ایک طرف ہو جاتا ہے اور حق لے کر سامنے آ جاتا ہے لیکن اس دوران جو افراد تفریح رکھتی ہے اس کو برداشت کرنا بڑے ہمت والوں کا کام تو ہم ان کے پاس لے کر آئے ہیں حق اور ان کے میں کمزور ہمارا ہر پاکستان جائے اگر یہاں سے تو نیڈو دودھ پی پی کر وہاں کا خرید دودھ ہی ادب نہیں ہوتا یہی معاملہ ہے ان لوگوں کا جو جھوٹ سن سن کر جھوٹ کو پسند کر کر کے ان کا میدا اتنا کمزور ہوتا ہے حق ہاں برداشت بھی نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں میرے منہ پر تو یہ بات نہ نہ کہتا جی چل یہ چیزیں بعد میں کہہ دیتا لیکن اس نے میرے منہ پر میری بے فکر دی یعنی لوگوں کو یہ پسند کرتے کہ بعد میں دے دیتا میرے پر جی حضوری کر دیتا تو ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور یہ جھوٹ بولتے یعنی اگر یہ کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تو یہ جھوٹ بولتے اصل چیزیں کیونکہ ان کی اپنی زبان میں یہ سارا کچھ مداح اللہ میں والا نہ تو اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے وہ ماتانا معبو من اللہ اور نہ ہی اس کا کوئی شریک پارٹنر ہے لذاف کلو الحم بے ما خالا کا الہ آباد مال اگر اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا اس کھدائی میں اس کائنات میں اس کا کوئی اور شریک ہوتا لذا بل و الاحم تو ظاہر ہے کہ انا ٹکراتی ہے اگر ہماری انا ٹکراتی ہے تو الزا کی اصل اناتھ اللہ کی ہے لا الہ لا آنا تو وہ انا دون کی ہے ہماری انا کیا ہے تو ظاہر کے اگر دو تحبود ہوتے تو ان کی انا ٹکرا جاتی اب جس نے سورج بنایا ہوا ہوتا اب اپنے سورج کو لپیٹتا بول کے نیچے کہتا لوگ میں تو نہیں دیتا دنیا کو روشنی جو کرنا ہے کر لو دوسرے نے زمین بنائی ہوئے تو وہ زمین پکڑ کے لے جاتا نہ میں تو یہ کہتا ہوں اسی طرح ہے جب باپ کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے دو چار بیٹے ہوں تو جس کو آپ شدید چڑھتا ہے وہ شدیر اتار کر لے جاتا ہے دوسرا انٹیں اخاڑ کر لے جاتا ہے تیسرا خالی زمین پر قبضہ جما لیتا ہے یہی بربادی ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا لفا تھا کس سما ہوا اللہ زمین اور سوئن فضا ڈال جاتا ہے اللہ بارش دینا چاہتا ہے بارش آئی ہوئی ہے لیکن دوسرے نے ایسا وہ پھٹا ڈال دینے کا نہیں روک لیے گا لاکھ اپروول ہی نہیں ہو رہی ہے دوسرا علاج جو ہے وہ اپروول ہی نہیں دے رہا کہ یہاں بارش ہونی چاہیے ایسا اگر ہوتا ہے تو کائنات میں فساد آ جاتا لالہ آباد لال آباد کو ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے کب تک کس طرح کی آبد نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی اتارٹی جو ہے وہ پھر ہمارے یہاں نہیں ہوتا وہ جو ہمارے ہاں یہاں ایک تو کون ہے ایک تداشت اس کے اندر کبھی کیش نکش کو نظر نہیں آتی یہ کشمکش اقتدار کی اللہ کے ہاں بھی نظر آتی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بس ایک ہی ہے جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اس لحاظ سے ثابت یہ ہوا ہے یعنی یہ لاجیکل بات ہے اگلی طور پر سمجھایا جا رہا ہے کہ اس جو اطمینان کائنات کے اندر جو سکون نظر آ رہا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا الاح یہ زمین کے اندر اللہ نے یہ چھوٹی چھوٹی انائیں پیدا کی ہیں تو زمین کے اندر فساد پھیلا ہوا ہے نا افغانستان میں کیا ہو رہا ہے انائے جو ہے وہ اڑی ہوئی ہیں فساد پیدا ہوئے اسی طرح آگے پیچھے بھی آپ چلے جائیں تو یہاں فساد یہ ظاہر کرتا ہے کہ باقی کائنات میں کہیں بھی فساد نہیں تو ہر چیز ایک دوسرے کو کوپریٹ کر رہی ہے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے وہ وہاں پر عزم تعامل نہیں ہے اس زمین میں ہے ہم لوگ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی اللہ کا ایک ہونا یہ ایک دلیل دی گئی ہے سبحان اللہ یا سب وہ پاک ہے اس سے جو یہ اس کی صفت بیان کرتے ہیں کہ اس کا کوئی بیٹا ہے یا اس کی بیوی ہے مہاج اللہ شما مہاج اللہ آج میں لگائی وہ شہادا وہ جاننے والا ہے ان چیزوں کا جو تمہارے لیے غیر ہیں ان کے بھی جاننے والا وہ ہے اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیر نہیں جب اس کے لیے آتا ہے آج ہم غیر غیر جاننے والا تو اس سے مراد ہے کہ وہ چیزیں جو تمہارے لیے غیر ہیں وہ ان کے جاننے والا اللہ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہمارے سینوں کے بھید بھی اس کے لیے رہت نہیں وہ شہادہ اور وہ چیزیں جو تمہارے سامنے ہیں ان کو بھی جاننے والا ہو ہے ہم نہیں جانتے ہم اکثر و بہتر ظاہر کا فیصلہ کر لیتے یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے انسان جہاں بیٹا ہوتا ہے وہ خوشیاں مناتا ہے اس کو پالنے کے لیے کہاں کہاں سے رشوت لیتا ہے کہاں کہاں فراڈ کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے لوگوں سے قرض لے کر کھا جاتا ہے اور وہ بیٹا جوان ہو کر ابو کو گولی مار دیتا ہے انہیں تو اسے خیر سمجھا آسان تک راؤ چاہیے ہوا وہ خیر اللہ کم وہ آسان تشدو چاہیے ہوا وہ شراللہ کم ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے نفرت کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو بدلا ہو عالم تم لالم اللہ جانتا ہے تم نہیں جان اسی لیے اللہ نے جائیداد تقسیم کی اوپن اوپن یہ تمہارے باپ دادا, تمہاری اللہ تمہیں نہیں بالک ہے. تم بیٹا, بڑا بیٹا بڑا ہے میں ساری جائداد جاؤں اور وہ بیٹا منافق ہے وہ تو ابو کے سامنے بس سر جائے ہوئے بس ابو کے پاؤں دباتا رہتا ہے کہ ایک دفعہ کی آنکھیں بھر دوسروں کے گلے دباؤں گا اور جو ہی ابا صاحب رخ سوتے ہیں چھوٹے بھائیوں کے گلے دبا دیتا ہے. اس لحاظ اللہ نے تقسیم کر دیا کہ اگر وہ بیڑا غرق کرے تو صرف اپنی جائداد کا کرے بکیوں کا پیٹ نہ پاتے تازہ فرمایا آ باؤ کم آؤ کم لاتا ضرور آئی ہو تو جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں تمہیں ان کا بھی لب نہیں ہے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو بہتر سمجھو کہاں کہاں سے انسان نے بینک سے لون لے کر جو ہے وہ اپنا مکان بنایا اور وہ زمین بھی کہیں سے فراڈ رجسٹری کروائی ہے تحصیل میں پیسے دے کر رشوت دے کر اور صاحب یہاں سے چھٹی گیا اور سب گر پڑی ہے مر گئی تو اپنی موت کا سامان ہو رہا تھا گاڑی لی ہے پانچ ہزار درم رشوت لے کر لائسنس لیا ہے پھر گاڑی لی ہے اور لائسنس لیے ہوئے ایک مہینے کے اندر جو اس کی گاڑی کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا اور لاش بھی نکالنی پڑی گاڑی گار کاٹ کر تو وہ اپنی موت سے بھی رشوت دیتے رہے نہ لائسنس ملتا نہ گاڑی چلاتے نہ چرا پیک ہوتے تو اس لحاظ سے ہمارے لیے جو وید ہے وہ تو غیر ہے ہی جو ہمارے سامنے ہے اس کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں اسی لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہ جو ہوا بھی کرتی تھی جو حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی خیر سے تو ہمیں مستفید فرما اور اس کے اندر جو شر ہے اسے ہمیں بچا اللہ انی آسالوں کا خیر و مار تھا اے اللہ اس کے اندر جو خیر ہے میں سے اس کا سوال کرتا ہوں اور باقی جو کنڈیاں ہیں باقی جو شر ہے اے اللہ تجھے ہم سے دور لے جا پتا ہائی گول وہ اس سے بلند تر ہے جو تم اس کے ساتھ ٹھہراتے ما توری مایو گا پر اگر مجھے وہ دکھانے پر سل جائے جن کا وعدہ کر رہا ہے یعنی آزاد رد فلاح جاننی پھر قوم ظالمین تو پروگار مجھے ظالم قوم کے ساتھ نہ ٹہرانا مجھے ظالم قوم کے ساتھ نہ رکھنا وہ انوریہ کا مانا ہے ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس سے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کا وعدہ ہی راستہ آپ دور کریں برائی کو اچھے طریقے اچھائی ہی برائی کو دور کرتی ہے ان نل حسانات ہی آپ برائی کا جواب برائی سے دے کر گالی کا جواب گالی سے دے کر ٹینشن بڑھا تو سکتے ہیں تعلقات مزید خراب تو کر سکتے ہیں. لیکن آپ ان کو درست کبھی بھی نہیں کر اگر کہیں کوئی تھوڑا سا داغ لگ گیا تو پانی سے آپ اسے دھوئیں گے مزید کالی سے وہ نہیں دھویا جاتا اس لحاظ سے انفاع اللہ حسن سیاح آپ اچھے طریقے سے برائی کو دفاع کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اچھائی کی جائے یہی بات کیا حضور وہ جو گاڑیاں کھا کر بھی لو آئے جیسے ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ سفتے بیان کر رہے ہیں ہماری عَوضُ مِنْ حَمَزَادِ اور کہیں کہ پروردگار مجھے شیطان کی چھوٹ سے ان کے پش کرنے سے اپنی پناہ میرا ایسا ہوتا ہے آپ دین کا کام کر رہے ہیں کسی کو آپ نے برائی کی بات کی اور وہ صاحب غصے ہو گئے تو خیتان کہتا ہے تم اس کے باپ کے نوکر چھوڑے ہی ہو تو بھی جو آپ اس وقت اصل میں وہ خوش کر رہا ہوتا ہے یہ تو وہ چاہتا ہے کین یو کہتا ہی نقمل اداوت والدہ تمہارے درمیان گمل اور عداوت ڈالے انسان کو انسان کا دشمن کر دے یہ مشن تو لے کر وہ آیا تھا خیتان دھاگا اس کے لیے اللہ سے بنا پانگے وہاں تمہیں کرتے ہیں یا تو رول میں سے بھی نہیں پتہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں ہتھا جا جا مج موت آ پھر موضوع شروع ہوا دنیا میں تو وہ موجود کر رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی اور زندگی نہیں پھر دوبارہ اٹھنا نہیں ہے بس مر جاتے ہیں جس طرح گھڑی چلتے چلتے کوئی پرزہ خراب ہو جائے تو وہ کھڑی ہو جاتی ہے ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن جب موت آتی ہے اور موس کے ساتھ سے وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں جو بتائی جاتی ہیں کہ فرشتے آتے ہیں اب جب فرشتہ آ گیا جان لینے والا تو پتا چل کے اگر یہ بات سچی ہے تو اس کا مطلب اگلی بات بھی سچی ہو کہ ہم گھڑی کی طرح کھڑے نہیں ہوئے بلکہ باقاعدہ کوئی آیا ہے وہ امانت دوبارہ لینے کے لیے دوسرے ہمارے سپرد کی تھی گیہوں وہ کہتا پر روزگار مجھے لوٹا دے لاحظ نہیں آپ ہمارے سارے تاکہ میں نیک کام کر کے آؤں میں نیک مصرف میں لگا کر آؤں اس چیز کو جو میں پیچھے چھوڑایا وہ جو میرا بینک بیلنس وہ جو کچھ میں نے جمع کیا ہوا تھا اللہ اگر تم مجھے تھوڑی سی موت دے وہاں آ جا جب کسی کی مدت آ جاتی ہے تو اللہ آگے پیچھے نہیں کرتا یہاں رشوت نہیں چلتی وہاں تو بریگنٹ کو بھی مرنا پڑتا ہے وہاں کسی اور کو بھی بندہ ہے مومن کو بھی جان دینی پڑتی ہے ماؤ بن تو ایک ایسی چیز ہے جو امیر اور غریب کو ایک کر دیتی ہے اگر یہ نہ ہو تو امیر کہاں مرے دنیا میں امیر ہی ماؤ تو سارے غریبوں پر ہی آیا کرے بلکہ جس طرح ایک روزے کا کپارا ہے یا ایک کفن کا کپارا دس مسکینوں کو کھانا اگر اس قسم کا قانون ہو جاتا تو ایک امیر جب اپنے بدلے میں دس غریب بھروا دے تو چلیے پوٹا پورا ہو جائے گا اس قسم کا ہوتا تو غریب کہاں دنیا بھر ہوتے چل رہا ہر کس نہیں کرے گا تم ہوا تھا یہ تو ایک بات ہے جو اس نے کہ نہیں تھی ہم کہہ رہے تھے کہ تم یہ کہو گے یہ تو ایک بات ہے بس جس کا آپ کوئی جواب نہیں اور جس کا آپ کو نتیجہ نہیں وہ میں اور آن برز اخ اور آپ ان کے اور دنیا کے درمیان ایک آڑ ہے ایک برزخ ہے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے فیضان سور پھر جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے سور میں پھونکا جائے گا فلاں انصابی نہ ہو تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتے داری نہیں ہوں، کوئی نسب نہیں ہوں. دنیا میں جو انسان اپنے داروں کو اپنی اولاد کو اس کا پیٹ پالنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا؟ کہاں کرا جھوٹ بولتا ہے افراد کرتا ہے رشوت لیتا ہے سون لیتا ہے لیکن وہاں کوئی کسی کے رشتہ دار نہیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یوما یا پھر وہیں نہ جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ ان میں ہی وہ اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا وہ شاہدہ سے ہی وہ بنی اپنے بیٹے سے اور اپنی بیوی سے بھاگے گا وہ فریلا سے ہلدا تھی اور فسیلا آپ کو معلوم ہے وہ جو بال لوگوں کے کارڈ پر لکھا ہوتا فصیل تو دم بلڈ گروپ فصیلہ وہ گروپ جس کے اندر وہ بیٹھا کرتا تھا بڑھ کے مارا کرتا تھا کہانیاں سنایا کرتا تھا کسے سنایا کرتا تھا کنکوں کی اسٹوریاں سنایا کرتا تھا یہ ہوتا ہے نا ہمارے شہروں میں بہت میں جو سرکاری نوکری تو ان کی ہوتی نہیں صبح ڈیوٹی پر جانا ہے رات فائیو وہ تو دیتے وہ فصیلا وہ گروپ اپنے وہ سجس دینے پر انسان تیار ہوگا کہ اللہ انہیں میرے عوض لے لے مجھے چھوڑ وہ مانفی اللہ سے جمی انسم جی زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارے لے لے مجھے چھوڑ دے تو اس دن ان کے درمیان کوئی نصب نہیں ہوگا کوئی کسی کو اس لیے نہیں چھوڑا جائے گا کہ یہ کسی سید کا بیٹا ہے کسی کو اس لیے نہیں چھوڑا جائے گا کہ اس کی ابا جان نے تیرے حج کیے تھے لادا اس کے کوٹے میں تھے دو آج کو بھی دے دو بیٹے کو بھی ساری زندگی نے نہیں یہ بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھیں لوگوں جس کو اس کا عمل گرا دے گا اس کا نصب نہیں اٹھائے گا قیامت اور جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے گا اسے اس کا نصب آگے نہیں بڑھائے گا قیامت اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بھی کہی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی یا فاطمہ الدین کی محمد ہے انگ نفس کی میرندار سمیلا املے کو لمبا ہے آپ نے دیکھا حضرت فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جائیداد میں سے ایک پیالہ بھی نہیں ملا زمین میں سے ایک بالشت زمین بھی نہیں ملی اس لیے کہ نبی حضور ہمارے بھی اسی طرح باپ ہے جس طرح حضرت فاطمہ رضی ندیلا چلا تھا واضواد مہاتم واضواد مہاتم حضور کی دینیاں ہماری مائیں ہیں ہمیں نہیں آتی جس طرح جائیداد میں ہم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نا برابر ہے اس لیے رد پرنا تھا اگر نبی کی وراثت تقسیم ہوتی تو پوری امت تقسیم. پر تقسیم اس لیے کہ نبی ساری امر کا باپ ہوتا ہے اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی حضور جب پیش ہوں گے اللہ کے ہاں تو وہ فاطمہ کے والد کی حیثیت سے پیش نہیں ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ ہا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول حیثیت سے پیش ہوں گے اور فاطمہ جو پیش ہوں گی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی حیثیت سے پیش نہیں ہوں گی بلکہ وہ اللہ کی بندی کی حیثیت سے پیش ہوں گی اور انہیں اپنا جو ہے وہ شیٹ سامنے رکھنی پڑے گی اپنے سامنے رکھنے یہ باتیں جو حضور واضح کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ جی تمہ نہ تم ہمارے سامنے ایک انڈیویجل کی حیثیت سے آئے ہو کسی جی کے بیٹے یا کسی کے باپ کی حیثیت سے نہیں آئے اور تمہیں اپنے انفرادی حیثیت میں جواب دے ہونا ہے فلان صاحبہ بینہم ہوں اس دن کوئی کسی کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ نہیں ہوگا ہر ایک کو اپنے کیا بغتنا ہوگا لہذا وہ جس طرح ہمارے یہاں وہ جو رسم چل پڑی ہے بکری کا بچہ بکری ہوتا ہے شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے کسی طرح کا بچہ پیر ہوتا ہے چاہے وہ وہ بھی لوگوں کو بیٹھ کر اور وہ بھی جا کر نظرانے دے رہے ہیں یہ ٹوٹلی غلط ہے اگر اس کے اعمال سیدوں جیسے ہیں تو حضرت بلال بھی سید ہیں. سیدنا بلال جن کو ہماروق رج اللہ تعالیٰ کہتے ابھی بکر سید بنا وہاں آتا تھا سید بنا ابو بکر ہمارے سید ہیں سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کروایا یہ حضرت بلال بلالا اور اگر اس کے اماد درست نہیں تو ابو اللہ حضور کا چھگا تایا ہے ایک ہی ماں کیسے حضرت ابی حضرت عبد اللہ بھی اور ابو اللہ بھی چھگا تایا ہے فیملی تو اس کی حضور کے ساتھ میں لیکن وہ سید نہیں حضرت اب کلام کا بیٹا اللہ نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی فیملی میں سے ہے وہی نبنی میں ناگلی میرا بیٹا میری فیملی میں سے ہے کالا یاد ہوگا انہیں لے سا میں نہ لکھ اے نو یہ تیری نہیں ہے اندر ہوں ہماروں اس کے پاس ٹوٹ ایسے نہیں آج بھی دنیا میں بھی کسی کا بیٹا پکڑا گئے کوئی چیز اسمگل کرتے ہوئے تو وہ اگر کوئی آکاش کے لیے بھی جائے گا جا دل کے ہاتھوں مجبور ہوگا تو کوئی اسے واپس ملے گا تو کہے گا یہ میرے گاؤں والا ہے, میرے پڑوسی کا بیٹا میں ان کا دیکھ رہا ہوں کہ حالت کے موہرا کھاتا تھا میرے بیٹے کا پتا کرتے رہنا یہ نہیں بتایا گا یہ میرا بیٹا ہے قیامت کے دن بھی کوئی کسی کو اپنے ساتھ نہیں لگائے گا لل المتقون ہاں یہ جو تقوی کی دوستی ہے آپس میں اللہ کی خاطر کی دوستی ہے آپس میں من آپاللہ واہ من وہ احبالہ وہ آب وا آلندہ تو ایمان جس نے دیا تو اللہ کی خاطر دیا جس نے روکا تو اللہ کی خاطر روکا جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر اور جس نے نفرت کی تو اللہ کی خاطر کی اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا اللہ خلّہ اور باب احمد آزم خلیل کی جمع اخلہ اور خلیل کہتے ہیں لگوٹی جا جس کے اور اس کے درمیان کوئی پتہ باقی نہ رہی بغیر اس کے اس کے اجازت سے اس کی کوئی چیز استعمال کر لے اس قسم کے لنگوٹی یاد ہو اور اللہ نے پوری کائنات میں سے صرف ایک خلید دیا وقت فض اللہ ابراہیم خلیلہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا اور کسی نبی کو اللہ نے اپنا خلیم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے اثر میں سے کسی کو خلیل نہیں بنایا آپ نے فرمایا اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بغل کو بناتا لیکن اللہ ہی بہترین خلیل ہے یعنی خلیل انتہائی قریبی دوست کے لیے بولا جاتا ہے اللہ نے فرمایا الآخر اللہ یہ خلیل کی جمع ہے الآ آل اللہ یو میں دم باد داد اس دن ننگوچے بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے ہاں متکون آپس میں اس وقت بھی کی محبت کو اس وقت بھی وہ دوسرے کا بھلا سوچیں گے اس وقت بھی اللہ کے ہاتھ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے حجت کریں گے اللہ یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہمارے ساتھ اس نے تراغیب پڑی تھی ہمارے ساتھ قرآن سنا تھا اللہ اور اس کی کوئی خطابی ہو گئی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے یہ ہے جو جھگڑیں گے اپنے نصب کے لیے نہیں بیٹے کے لیے نہیں ماں کے لیے نہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے اور اللہ اس کے لیے قبول بھی کرے گا ایک اس کے پیچھے کوئی اور تو ہبس ہے نہیں بیٹے کے لیے انسان دعا کرے تو کیونکہ اس کے پیچھے ایک وہ بیٹے والا رشتہ ہے اندر ایک درد ہے محبت ہے اسی لیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے لیے قبول کرتا ہے اس لیے کہ اگر تو میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو اللہ میری فائل کھولے گا تو تو سود کھا رہا ہے تو تو فلاں کر رہا ہے تو, تو فلاں کر رہا ہے تیری تو جو ہے وہ اپیل قبول کیے جانے کے کام نہیں لیکن جب میں کسی اور کے لیے کر رہا ہوں میں اپنے لیے تو نہیں نہ کر رہا تھا، میری فائل نہیں کرتی اس نے کسی دوسرے کے لیے دعا کی ہے وہ قبول ہوئے. اب وہ میرے لیے کرے گا آپ نے کہیں کیسی, کیسی چیزیں آپ لوگ سترہ سلم بتائیے لہذا مومنوں کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے جب ہم جمعہ میں کرتے ہیں معلوم ہے اللہ کسی دعا ہو روز اور نام سے پوچھا جائے گا دنیا میں تو کہا جاتا ہے جاؤ بھائی کوئی تمہارا بارش ہے لیا زمانت کروانے کے لیے کوئی نمبردار کوئی کاؤنسلر کوئی ایم ایل اے کوئی ایم پی اے اور اکثر بدماش لوگ ہیں وہ اپنے پاس کارڈ رکھتے ہیں پہلے سے بدوباشت کیا ہوا ہوتا ہے ان کا کارڈ سامنے آتا ہے کڑی کھل جاتی ہے چلے جاتے ہیں اور غریب آدمی پھنسا رہتا ہے وہ جو سیلاب زیادہ کسی شہر بے نے کہا تھا کہ پکے رہ گئے کچے رڑ گئے بے زوراتے بچے رڑ گئے وہی معاملہ ہوتا ہے وہی بندر ہی رہتے ہیں اور جن کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ گھر جاتے پہ اس دن یہ نہیں ہوگا ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے پاس ایم پی ایم کا کارڈ ہے یا نہیں نہ کسی کا نصب ہوگا نہ کسی سے اس کے نصب کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا ہے پر ہم سفر نوازی روپلا گل مفتی تو جن کے دیش امار بھاری ہوں گے وہ تو ہو جائیں گے کامیاب مومن خفت الَّذِينَ خَسِرُوا خسر فِي جَهَنَّمَ خالد اور جن کے نیک آمال کم ہوں گے انہوں نے گوا دیا اپنا آپ جہنم میں ہمیشہ خالد دی دی دنیا میں تو انسان ریکور کر سکتا ہے کسی نہ کسی طرح سے گئی دولت پر سٹور ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ وہاں کا خسارہ وہ خسارہ ہے کہ فی جہنم خالدون پھر ایک لمبے عرصے کے لیے انسان کو جہنم میں چلے جانا ہے جب تک اللہ کچھ لوگوں کو یہ وہ جو شفاف ہے وہ بھی پڑھاتی جب وہ کیس ختم ہوگا عدالت اٹھائی جائے گی اس کے بعد اللہ ایسا کہ ٹھیک ہے آپ جا کر اپنے امتیوں کو دیکھیں نکلوا لیں آپ جائیں اپنے سلاح کو نکال لیں اور یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک عزت ہوگی اس وقت کے جنتیوں کے لیے کہ وہ جس طرح کوٹا ہوتا ہے اس طریقے سے لیکن حساب کتاب کتنے خرب انسان ہوں گے وہاں کب حساب ختم ہوگا کب عدالت وہاں سے اٹھے گی تب تک وہاں کیا ہو دنیا میں تو ہماری یہ حالت ہوتی ہے بیٹا پاکستان میں اگر تھانے میں ہو حوالات میں ہو تو نیند نہیں آتی ہے کہاں کہاں فون گھماتے کسی طرح نکالے اسے وہاں کہیں اس کی پٹائی نہ ہو رہی ہو پولیس مار نہ رہی ہو لیکن یہ کہ وہاں جہنم میں جب تک یہ کیسز ختم ہوتے مختلف امتوں کے اور پھر بات یہ ہے کہ اس امت مسلمہ کا ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا آئے ہم سب سے بعد میں اور حساب سب سے پہلے شروع ہوگا آپ سب سے پہلے جنت میں بھی یہ جائیں گے امت کے وہ سب سے پہلے جائیں گے یہی بات ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم و جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا کوئی نبی جنت میں نہیں تمام انبیاء ابھی ہوتے تھا فلان ابھی فلا آسمان پر تھے فلان ابھی فلا آسمان پر تھے حضرت عیسیٰ عیدا احسان چوتھے آسمان پر تھے حضرت اوشا اخلاق چھٹے آسمان پر تھے حضرت آدم آگولہ احساس ساتویں آسمان پر تھے تو مختلف آسمانوں پر نبی ہیں لیکن یہ کہ کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں نہ جاؤں اور کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک تم نہ جاؤ اور جنت کا دروازہ تم نے کھلوانا ہے جا کر لیکن اس کے بعد سوچیں سب سے پہلے جہانے میں بھی کون جائے گا ہم اس لحاظ سے باقی مدوں کا حساب ہوتے ہوتے جب نکالنے والے پہنچیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہم اس طرح ہوں گے جس طرح وہ فخر ہوتا ہے ڈرتا ہوا بولا اب نکال کر لائے تو پھر نہیں. کیا نکال کر لائے تو اس لحاظ سے جن لوگوں کے اعمال سالے آپ کام نکلے تو وہ جہنم میں انہوں نے اپنا آپ گوا دیا ہمیشہ ہمیش کے لیے طے ہوتا ہو چاٹ رہی ہوگی ان کے چہروں کو آج کی املاح کم یہ تمہاری پناگاہ ہے آج یہ تمہارا ٹھکانا ہے آج آج سے بھاگ کر آج ہی کی طرف جاؤ وہاں کا لہن اور وہ اس کے اندر چیخ چلا رہے ہیں سسکیاں بھر رہے رہی ایک ہوتا ہے انسان پھر چیخ چی کر تھک جاتا ہے ہمت جواب دے جاتا ہے یہی معاملہ ہوگا میری آیات تم پر نہیں پڑی جاتی اور تم ان کو جایا کرتے تھے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہمیں دیکھ کر جہان کو بھی آ گیا پسینہ ہمیں کیسے چھو سکتے یہ کہتے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دن چالیس دن ہم نے وہ بچڑے کی پوجا کی تھی چالیس دن کے لیے ایک ایڈوینچر ہوگا ہم جائیں گے بیٹھ پھر نکل کر جنت میں چلے جائیں گے ہم بھی یہ نہیں کہتے ہیں ہمیں دیکھ کر جہنم کو بھی آگے تو تم ان کی تقدید کیا کرتے تھے یہی بات جب وہ مالک سے کہیں گے وہ جدا ہوگا ہے پہلے تو خود بھی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جہنم کی بناوٹ ایسی ہوگی کہ وہاں سے کوئی نکل نہیں سکے گا چکنی ہوگی اس کی سطح اور وہ بڑا بھی اس طریقے سے ہوگا پھر یہ کہ عذاب جب ہو رہا ہو تو آدمی کا ویسے ہاتھ نہیں پڑتا تکلیف ہو اگر آدمی کے کپڑوں میں کہیں وہ بھیڑ گھس جائے یا شاید کی مکھی اور ڈنگ مار رہی ہو تو آدمی بٹن کھولنے ہو تو پانچے کی طرف ہاتھ کرتا ہے اس وقت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے گاس نکلیں گے آپ وہ مالک سے یہ کہیں گے یا مالک کچھ ہو لگا رہا مالک تو اپنے رب سے ہمارے لیے دو آ میں یہاں تبھی آ رہا ہی نہ کہ اپن تیرا رب جو ہے وہ ہمارا معاملہ چکا دے ہمیں موت دے دے موت کی بھیک مانگیں اور موت بھی اللہ کا انعام ہے وہ تو نہیں ملے گا موت اللہ کا انعام ہے اور دنیا سے جرل مومن دنیا مومن کی جیل ہے اور جنت اس کی رہے کا پروانا ہے لہذا جب ان کے سینے میں لیزا لگا کرتا تھا تو وہ گرتے ہوئے کہتے تھے پس تو رب القاب کی قسم میں کامیاب ہو گیا میں ریہ ہو گیا لیکن ہم نے جنت یہاں بنا لی ہے سدار کی طرح اس وقت تو یہ شدار تھا نا وہ جو کسی نے کہا تھا کہ ویران گلستان کرنے کو بس ایک ہی اردو کافی اس چمن کی حالت کیا ہوگی ہر شاہ پہ اردو بیٹھا ہر ایک فرام پر ایک شدار بیٹھا کہ جنت بنا کر تو کیسے نکلنے پر جی چاہے جنت میں جانے کی تو تمنا ان کی تھی نا جن کے حجرے چھ بائی چھ کے تھے کھڑے ہوتے تھے سب لگتا ہوئے باتیں لگتی تھی اس طرف فاقے ہوتے تھے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے سردی میں ترنے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے وہ کہتے تھے اللہ وہ نیم تھے وہ جو کپڑے وہ گاڑے ریشم کے وہ ہلکے ریشم کے اللہ جلدی سے موت آ جائے ہم وہاں جائیں موت انتظار دبئی کا ویزا تھا اس طرح ہمیں دبئی کے ویزے پر خوشی ہوتی ہے ہمارے لیے موت بن گئی ہے ایک ڈراوا پسینا آ جاتا ہے موت کا سن کر اور یہی بیماری ہے اس ایسی تو دنیا میں مار رہی ہے آپ نے سنا وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں جو ڈرے وہ مرے جتنا موت سے ڈرتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ مرنے والے ہم ہیں افغانستان میں کتنے مرے پندرہ لاکھ پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں پڑوس میں کتنے مرے پھر آپ دیکھیں کشمیر میں کتنے مر رہے گوسنیا میں کیا ہو ہے فلپین میں کون مر رہا ہے صومالیہ میں کون مر رہا ہے اراکان میں کون مر رہا ہے برما میں دنیا میں سب سے زیادہ مہادرین کی تعداد ہم مسلمانوں کے راتے درجہ جو دن کسی یہود پر تھے یتی ہوں نہ زمین میں دب کے کھاتے پھریں گے آج بے رکھے تھا رکھے ہاں آپ کو کیا پرسو دن ناراض ہو گیا سب سے زیادہ مرنے والے بھی ہم سب سے زیادہ مہاجرین بھی ہم اور سب سے زیادہ پیسہ بھی ہمارے پاس سب سے زیادہ وسائل بھی ہمارے پاس اس دنیا کی رگوں میں دوڑنے والا خون وہ تیل وہ ہمارے ہاتھوں میں ان کی وہ پوری اکانمی سے چل رہی ہے وہ ہمارے پیسوں سے چل رہی ہے آج صرف ایک نوٹ اگر اپنے پیسے وڈرا کر لے وہاں اپنا سرمایہ وہاں سے نکال لے تو ان کی معیشت اس وقت وہ کھوکھلے شدید کی طرح اوپر گر پڑے گی لیکن وہ فوراً فریز کر نہیں دیں گے منافع لیتے رہو اصل نہیں دیں گے اس لحاظ سے جو کیفیت ہماری ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم مرنا نہیں چاہتے مرنا کیوں نہیں چاہتے اس لیے کہ جنت یہاں بنی ہوئی ہے قبر ہمیں جہنم نظر آتی ہے ایک ساتھ آئے تھے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کہا حضور مجھے موت سے ڈر لگتا ہے مرنے پر دل نہیں کرتا کوئی دعا کریں آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ مال ہے لگے دیا تھوڑا سا آپ نے فرمایا اسے آگے دے کہ جہاں آدمی کا مال ہوتا ہے وہی اس کا دل ہوتا ہے ہمارا بھی پاکستان چھٹی جانے پر اس وجہ سے دل کرتا ہے کہ وہاں پیسے ہوتے ہیں اور جس مسکین کے پیسے نہیں ہوتے چاہتے سال نہیں جاتے تو پیسے تو انہیں یہاں دیے محل پہ جہاں بن رہے ہیں تو وہاں جانے کا دل کس کا کرے گا ہم نے دنیا آباد کر لی آفت ویران کر لی ویرانے میں کون جانا پسند کرتا ہے یہ ہے اصل سبب کالو ربا بتالا وقت کہیں گے پر ہم پر ہماری شکاوت اور بد بختی نے قبضہ کر لیا تھا اور ہم گمراہ ہو گئے ربانا خریدنا مینہ فہن ہونا فہر نہ ظالم ہو پر ہمیں ایک دفعہ تو یہاں سے نکالنا پھر اگر ہم وہی کام کریں تو جو چور کی صدا وہ ہماری صدا پھر تو ہم بڑے ظالم ہوں لیکن اللہ واپس نہیں دے دے پھر وہی بات نہ کالمتن ہوا کا یہ باتیں تو تم نے کہہ دی ہے میں نے دنیا میں بتا دیا تھا تم نے یہ پہلا یہاں بولنے ہیں تم اعتبار نہیں آتا اور اگر اللہ دنیا میں بھیج دیجیے واپس تو دو طریقے ایک تو یہ کہ اسی یاداشت کے ساتھ واپس بیچے جس میں وہاں کے منظر سارے موجود تو ظاہر پھر تو امتحان اس چیز کا ہے ختم ہو یا پھر یہ کہ وہ حصہ صاف کر کے بیٹے تو وہاں گزرا تو پھر وہی وہ کریں گے جو پہلے آزمائے گا ازمانا ہے آخر ہم وہاں سے ہماری یہ خاص میموری تھی جب اللہ نے ہمیں بتنے مادر میں ہماری روح پھونکتی ہے تو جہاں اسٹور سے نکال کے بھیجی ہے وہاں کی یادیں ہمارے پاس تھیں اللہ نے صاف کر دینا تھا اور جب جب انسان کا یہاں کا شعور مضبوط ہوتا ہے انسان کا رابطہ وہاں رہتا ہے وہاں کی یادیں تھوڑی باقی رہتی ہے بچہ باتیں کرتا ہے کھیلتا ہنستا اس مسکراتا ہے تو اسلدیش وہاں جڑا ہوا ہوتا ہے جو وہ یہاں اس کا تعلق زیادہ ہوتا جاتا ہے وہاں سے تعلق جاتا ہے یہاں ان کا کانشیس جو ہے جتنا ایکٹیو ہوتا جاتا ہے وہاں کا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے لیکن یہ بھائی یاداشت ہے ہم نے اللہ سے ایڈ کیا تھا رس تو میں رب دیکھوں اور اللہ نے ہمیں میموری اطار کی تھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اطار کی تھی پھر واقعہ لیا تھا کوئی نشر میں نہیں لے لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں رب تو میں رب دیکھوں کا بڑا شہید میں ہم گواہی دیتے اسی طرح کہہ دیتے پنجابی پنجابی میں بولا ہوگا پٹھان نے پشتوں میں کہا ہوگا ہاں میں مانتا ہوں تو میرا رب اربی نے ارب میں کہا تو اس لحاظ سے ہم نے اگر اللہ وہ صاف کر کے بھیج دے تو پھر وہی کرے گی وہ اب کرے کہ کلے مون کہا جائے گا پڑے رہو اس میں اور باتیں نہ کرو معافی گر کرو بس خاموشی سے خام کا نہ کرو جنت والوں کی میں آرام نہ کرو اپنی چیگو پکار سے ان نمکان فری کو میرے بعد یہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ تمہیں یہ کہا کرتا تھا میرے بندوں میں سے ایک گروہ جب یہ کہتا تھا ربانہ خیر الراہمی پر ہم ایمان لے آئے تمائی نفرت کرتے ہم پرہم کر چکے اتنی بحث کرنے والا ہے سب تفصیل تم سکھری تم ان سے مشخر کیا کرتے تھے ان کا مذاکرہ اڑایا کرتے تھے ہٹا ان سو ذکری یہاں تک کہ تمہیں میری یاد ہی بھول گئی کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہمارے بس میں واپس آنا ہے باقن تو مین پر اور تم ان کے ساتھ کٹھے کیا کرتے وی رام مدو بہن یا اور جب وہ ان کے پاس گزرا کرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے جنتی صاحب جا رہے ہیں دیکھو ذرا اینی جگہ تو مل یوم باغ ہن مل پائے گا آج میں نے انہیں اس صبر کی جزا دی ہے وہ جو تمہاری باتیں سن کر کس کا دل نہیں کھولتا کوئی انسان پتھر کا انسان نہیں ہوتا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا مزتی ہوگی جب لوگ آپ کو دیوانہ کہتے تھے جب لوگ آپ کو ساحل کہتے تھے جب آپ کو سازم کہتے تھے کیا مزتی ہوگی کیوں روتے تھے راتوں کو آتا حضور اللہ کے ساتھ وہ سارا گسرا کس کو سناتے تھے اللہ سوڈن آ جاتی تھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کیوں اللہ کہتا کی کہ والے رب دے کا پسبے رہ بھی تم میری خاطر سبر کرس برے رب دیکھ اپنے رب نہیں صبر جو یہ کہہ رہے ہیں ہم جانتے والا قدم نہ لوگ نہ نبی ہمیں معلوم میں جو یہ کہتے تیرا رسینہ بڑا گھنٹتا ہے لیکن یہ کہ خبر ہے تم میری خاطر صبر کر وماخبروں کا اللہ بندہ میرا احسان مجھ پر ہے نبی مجھے معلوم ہے تم کو اجیت ہو رہی اگر نبی کو اجیت نہ ہوتی ان کی باتوں سے تو نبی کو اللہ بار بار صبر کی تلقین کیوں کر وہ خبروں کا اللہ آپ کا خبر نہیں مگر میری خاطر مجھے معلوم ہے آپ کو تکلیف ہو رہی میں جام مزور آج میں نے انہیں بدلا دیا ہے ان پ آج وہ کامیاب اس کے بعد آپ غور کریں حالانکہ اللہ انتقام کو پسند نہیں کرتا جب وہ ان سے اکٹھا کرتے تھے تو اللہ ہے اللہ اور ہوگی مسلمانوں تم کٹھا نہ کرو میں تمہاری طرف سے ان کے ساتھ اکٹھا کروں اور اس کھٹے کی کیفیت جو حضور صلی اللہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اس آدمی کو جنت سے نہیں بلایا جائے گا پھر دسکار دیا جائے, جائے گا پھر بلایا جائے گا امید لائی جائے گی پھر دسکار دیا جائے گا یہ <سؤال> اس کے ساتھ کٹھا انی نام بنو سما کا بڑھو سما بنو سما کا بھرو سو سما کا پڑھو تم بھی اسی طرح کرتے تھے کبھی تھے کبھی کفر کر جاتے تھے aman, کے پاس آتے تھے کہتے تھے اب ایمان لائے اور جب ادھر بالکو بنایا ہوا آپ نے موسیقیوں کو آج ہم تمہارے ساتھ بلائیں گے دور پھینکیں گے بلائیں گے دور پھینکیں گے کالا کم لفظ تم سے لفظ آتا نہیں ان سے کہا تھا کہ زمین میں کتنے سال گئے کرائے یہ زندگی جو بڑی لمبی نظر آتی ہے یہ وقت جو گزرتا نہیں پاس نہیں ہوتا ٹائم اس کو پاس کرنے کے لیے کبھی تاش کھیلتے ہیں کبھی فلمیں دیکھتے ہیں کبھی کوئی اور دندا ڈھونڈا ہوا ہے وقت نہیں گونا پیس لمبی ہو گئی ہے دنی. کم لبس تم فی الحال زیادہ تھی زمین میں کتنے سال پڑے رہے ہو کالو لبس میں یومن او ماد یو مین ہم ایک دن پڑے رہے ہیں اس دن کا کوئی حصہ دنیا میں رہ کر آئے ہیں اور انہیں اپنی بات پر اتنا اعتماد ہوگا وہ کہیں گے ایسا سارے مٹنے والوں سے پوچھ لیں یہ میرا چاچا ہے وہاں اکاؤنٹنٹ تھا پوچھ رہے یہ بہت آپ کے بات کرتا ہے جب پوچھ رہے کتنا رہے ہیں ہم. یہ بہت ساد سے پوچھ رہے ہیں ہاں کتنا رہے ہیں اور سارے یہی کہیں گے ایک آدمی یہ کہے گا ان میں سے, سے یومہ جو ہمیں سب سے زیادہ یہ سادھان ہوگا وہ کہے گا میرے خیال میں ہم پورا ایک دن رہ کر آئے یہ ہے جناب زندگی جو ہمیں بڑی لمبی نظر آتی کالا کلیل کہا جائے گا تم تھوڑے ہی رہے ہو اے کاش کہ تمہیں اس وقت خاص ہو جاتے زندگی بڑی تھوڑی اس وقت تمہیں بڑی لمبی نظر آتی کلی رن لاوپل, تم کاش تم اس وقت یہ بات جان لیتے کہ یہ تمہاری یہ زندگی بڑی تھوڑی ہے اور تمہیں کام بہت زیادہ کرنا ہے اس وقت تم نے وہ ٹائم لگایا ہوا ہوتا وہاں پر آج تم کہہ رہے ہو تھوڑا نہ کرائے اور وہاں تمہاری گزرتی ہی نہیں تھی زندگی آپ حاصل تم بندما کر سو ون نہ کو بھی لائی نہ لاتور جاو. کیا ہو نے, تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ آپ سے پیدا کرتی ہو تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ ہم نے زمین پر اجارہ کرنے کے لیے تمہیں بھیجا تھا کہ سارے ڈکرے جا کر ختم کر کے وہ جو اپنے ہاں خربوزوں کے کھیت کا اجارہ ہوتا ہے دیہات میں تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے سب کو یہ اجازت ہوتی ہے چاہے تو اپنے ڈنگر بھی وہاں چھوڑیں اور چاہے تو وہ ڈکرے بھی جو ہے وہ کھو کھو کر کھاتے رہیں تو ہم نے دنیا میں تمہیں ڈکرے کھو کر کھانے کے لیے اجاڑے کریے بیٹا تھا کہ چار کلو صبح کھانا چار کلو شام کھانا اور ٹانگے پسا کر سو جانا آپ آخر تم اندر ماں کو مار کر دوں گا کوئی کا رات سمجھاؤں اللہ قرمال اللہ وہ بادشاہ حسینی وہ اسے بلند کر کہ اس قسم کے بے مقصد کام وہ کرے اس نے تمہیں ایک مقصد دے کر بھیجا وہ مقصد ریئلائز کروانے کے لیے رسولوں کو بھیجا تھا اور ان رسولوں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی تم نے ان کے ساتھ کیا کیا, کیا, کیا تم نے انہیں پتھر مارے تم نے انہیں بھوکا پیاسا رکھا ہے تم نے انہیں زخمی کیا ہے تم نے انہیں آرے سے چیز دیا ہے اور تم نے ان سے کسی نے پہ کاٹ کر کسی مدگار اور کے تدری میں رکھا ہے پیسے طور پر حضرت یقیا رکھتا فلاں الندین اور سے لائے گئی فلانک علند المست ہم رسولوں کو بھی وہاں بلائیں گے بابا بہار کتاب کتاب رکھی جائے گی وزیر بن نبی نو شہدا اور نبیوں کو شہدا کو بلایا جائے گا آو آج تمہارے مجرم حاضر ہیں ان سے پوچھا جائے گا یوم ہو چلا ما جاؤ جد تم جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا کہے گا تمہیں کیا جواب دیا تھا انہوں نے یہ سوال جواب ہونے تمہیں اپنے رسول کو فیس کرنا سیامت کے دن یہی وہ بات ہے جو سور نشاد اللہ نے فرمائی ہے.